وما انا رحم عبدو يَا رَبِّ نُورُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّنْ يُجِيبُ الضَّالِّينَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا حل على منولا رسولی وہ تجارے سبھی بھی ہم خوشی ہو سد مولا کر مو دین دینو دیو کرن वो आरे ही वो आरे को वसनलीन सना पंजो वो सनाराम बनो आरे कन्या ओ सिय्या सुनमो महतरम हजरा निहाल پتیل ح قرآ مدینس تلاوت کرنے کا شوق حاصل کیا اب اس کی جو کچھ تلاوت کیا किया اس کے بعد کچھ عرض کیا جائے اللہ خبر خبر سے دعا فرمانی کے وہ اپنے پیارے نبیم نبی کریم قرتی تسلیم کے سب چل مجھے ہفتہ نہیں تھی تو ہم تم تمام شرکا منٹل کو اللہ قبر قبطانہ سن کر کو قبول کرنے کی اور اس کو عمل کرنے کی فضا کے دل میں ہے گزشت پر دو جنوبوں کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ رمضان اور مبارک کے فضان متاث پر مرتدے مہینہ پتا کرنا اپنے نگنا اپنے مقصد درسانا ہمیں کرنا چاہیے اگر نے گرا کی وہ ادیت جس کے دلیہ حصے گزشتہ ہم نے بیا جس میں یہ کہا گیا کہ جس شخص میں رمضان کو پایا اور اس کی مت مطلب کری کی دعا اور حضور علیہ السلام نے خامی ہے پھر کہا وہ شخص ہو جائے جس کے اسلام نے حضور علی, علی, علی سلاف وسلام کا نام نام کس نے گرام دیا ہے وہ آپ پر نہ پڑے حضور نے علام کر تیسری مرتب یہ کہا گیا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاتے میں پایا یا دونوں میں شہید اور ان کی خدمت عمل کی اپنے آپ ہاں کو جنمت ہی نہ بنایا ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے इस نے تین اہم باتیں ہم نے عنوان بنا کر گزرگو کی بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے مطابق جو اسلامی مہینوں سے متعلق واقعات ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ جو جو بھی اسلامی تہوار ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہے اور اس کی یاد تازہ ہوتی ہے آج کے فلم ہے کہ اعلان میں بعض معاملات ایسے ہوئے جن پر شریف پر گفتگا کو ممکن نہیں مثلا اس کا یہ تو تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ ہوتا رہا سے بھی ایکاندان سے ممکن ہے اسی طرح رمبان کی سترہ تاریخ کو جس دنیا کی زمین پر ایک چھپ اور بادل کام جس میں کے باوجود کا بتا مسلمانوں کو اپون سر پتہ کروائے اور اس قدر ذمہ ہوئے کہ ہم آگے بیان کریں گے کہ انہیں کتنی اصلیت اور اپنی بےردگاری اپنے قبیلوں میں کتنی رسوائی اٹھانی پڑے جنہیں آپ ہر وقت سنتے رکھتے ہیں اور ہر سال سنتے ہیں ہم نے مناسب سمجھا کے اس موقع پر صدر سے متعلق بھی گفتگو کی جائے اور جہاز سے متعلق گفتگو کی جائے آپ جانتے ہیں کہ کسان ایک امن کا مذہب ہے کبھی کسی کو مار پار چھیڑ چھاڑ سے منع کرتا ہے اور جتنا امن سکون کسان نے دیا ہے یا کسان میں ہے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا ہماری جام دہشت گردی رکھ دیا گیا جو دہشت گردی رکھ دیا گیا تو اس اندر سے لوگ اب چڑھنے لگ کر باہر کی دنیا والے جبان اور دہشت گردی میں دیا؟ और ہو جائے اور, اور فرمائیے کہ جب کوئی حکومت کسی حکومت کو زیر کر لا کر لے اس کے بعد کیا فصل عام وہ حکومت کرتی ہے جو کسی حکومت پر قبضہ کر لے اس کا اندازہ لگا دونوں جنگ عظیم وہ کو دیکھیے کیا ہوگا کسی طریقے سے آن اور جب وہ دیکھیے کہ کیا بنا کس طریقے سے ایک دوسری حکومت نے بحث بحث کر دی اسلام ایک شانتی امن کم کمزل مگر وہ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی سازش تو امن کا مطلب ہر چیز یہ نہیں کہ یہ تماشا دیکھتے رہ تلوار نہ اٹھائے جب بالکل سر پر باد آ جائے وہی اسلام جو امن کا پیغام دیتا اب ہمیں حکم دیتا ہے کہ تلوار لے کر اسلام کی اور اپنی سلووں کی حفاظت کی جائے جب کہ بالکل جنگ ان کے سر پر مسلطت ہو جائے جباب کی اہمیت کا اندازہ اس سے کہ جو آرٹ ہوں اس کا پہلے ترجمہ کریں اور اس کے بعد اہمیت کو تمہیں ایسی نہ بتا دوں تم جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے وہ تجارت کیا ہے توان لاؤ اللہ تبارو کا بطالا اور تو جا کے امبال اور اپنے پیسوں سے کم اور اپنی جانس یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان अल्लाह कबारों का तजारत करार दिया अल्लाह और उसके वसूल ईमान दाने को तजारत करार दिया बुनियादी तौर पर तजारत का मकसद ये होता है कि उस तर की उससे कुछ मत हम जो तजारत करती है तो दस रूपए की चीज बीच में भेज दें तो ये तजारत हो गयी दस रूपये का कपड़ा बारह रूपए का भेजे तो ये तजारत حدیث تجارت یہ ہے کہ اللہ <سؤال> تعالیٰ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد جب وقت پڑے تو اپنا تبارو تعالیٰ کے راستے تلوار دے کر اسلام اور جہاز کام کرو اور اسلام کی حفاظت کرو یہ تعلیم ہمیں نبی کشمیر اسلام نے دی کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے اللہ کہ جب مکہ تشریف ایک عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو پہلے سے یہ اعلان تھا جو آدمی ہتھیار ڈال دیں اس سے مخاصبت نہیں کرے جو آدمی گھر میں گس جائے اس سے کوئی پسند نہیں عورتوں بچوں کا خاص خیال رکھا جائے انہیں قتل نہیں کیا جائے یہ جنگ کب تک جاری رہتی ہے یہ اس وقت تک جنگ جاری رہتی ہے اس میں دو مسئلے ایک یہ کہ مخالف جماعت ہتھیار ڈال کر اور اپنے آپ کو جو فتح کرنے والے ان کے حوالے کرے اور مفوحا کے ناطے پر اس کا کرمنل یا اس کا امیر ان پر اسلام پیش کرتا کہ مسلمان بنا ایمان چاہتے ایمان لاتے ہو یا نہیں وہ اگر بنا کر لیں ایمان نہیں لائیں یا پھر بھی انہیں قتل کر دیا نہیں پر اگر ایمان نہیں لاتے تو ہماری اصاح قبول کر جب وہ اصاح ہماری قبول کرے اس کو کہتے ہیں جزیاں سلام تو جزیا عبول کر کے ہماری اباد عبول کر ان کے اربار میں ہر لوگ کہیں کہ ہم نے جزیا عبول کر لیا اور ہم ایمان نہیں جانیں جب انہوں نے جزیا عبول کر لیا تو ایسے کافر کو اسلامی استعمال میں ہم کہتے ہیں کہ زندگی زندگی کا مطلب یہ ہے اب ان کی جان بان عزت و آبرو سب کی ذمہ داری اب اسلامی حکومت پر ہے اور کیسے ذمے داری ہے تعمیرات کے حوالے سے خدا بار کا مسلمان اگر کسی جیسی عیسائی کے گھر میں چوری کری مسلمان کا ہاتھ کاٹا گیا بٹکاری کا انتخاب کیا اس پہ حد نانف ہوگی کوئی ایسی بات اس نے کی جس کا تعلق تعمیرات سے تو مسلمان کو تعمیر لگائی جائے گی کتنے ان کے حقوق مہاوی بے بھی عیسائیوں میں قبضہ کرنے کے بعد کبھی دنیا کی تاریخ میں آپ نہیں دیکھیں گے عیسائیوں نے قبضہ کرنے کے بعد اس کو گرجا بنا لی اور گرجا بنانے کے بعد ایک سو سال اس مسجد کی تعمیر میں لگے تین خلیفت یا بادشاہ اسلام جن کے دوران میں مسجد بنی اور مسجد بننے کے بعد ہر جگہ بتوں کو فٹ کر دیا گیا جب چاہے آدمی تو یہ سمجھے کہ یہ دو سدیوں پہلے بت وانا ہو اور ضلع میں یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے چاروں طرف سے پولیس کے موبائل نے ہمارے جبے ابے کو دیکھ کر کے گھیر لیا پیچھے لگے رہے کوئی بات انہوں نے نہ کی جب ہم مسجد گئے یہ آدمی کے سہنیت کا ذہن کو کتنی ابھی اس نے سونا چاہیے تو بھی اتارے اور یہ جوتا پہن کر کے جا اس لیے کہ مسجد نہیں یہ گر جا یعنی اس کا وہ ادب آپ نہیں کریں کہ جو مسجد کا کیا جا کر ٹوپی کو اتاری ہم نے کا ٹوپی تو ہمارے ڈریس کا حصہ یہ ہماری مرضی کے جوتے کوئی پہن کر کے جائیے آگے پتہ لگ جائے آپ کو یہ مسجد نہیں وہاں ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک مولانا باہر سے آئے کسی مسجد کو دیکھنے کے لیے انہیں دو رقم نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے ایک درجن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائیں نماز نہیں پڑھنے تھی اور ایک طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ عیسائی اپنی عبادت میں مجبور تھے ان بادشاہوں کے بل گمان میں بھی نہیں تھا کہ جتنی شاندار مسجد بنائے یا ایک وقت مسجد گرجا بن جائے گی یوروپ اس کے داخری کا ٹکٹ ہے یعنی اس قدر مسلمان حسیت میں ہو سکے جتنی مسجدیں ہیں آپ حیران ہو جائیں آپ دنیا گھومے تو دیکھ ساری مسجدوں کو شراب خانوں میں تبدیل کر دیا مسجدوں کو جناب کلبوں میں جناب تبدیل کر دیا یہ جی مہناب اور ممبر اسی طریقے سے بنے ہوئے اس پر نقش و نگاہ آج کل لکھے ہوئے ہے پورے کی آخری آئے میں لکھی ہوئی وہاں بان لگا دی گئی مسلمان اندر نہیں آ سکتے نماز نہیں پڑھ سکتا دن بو محراب باقی رہے تاکہ مسلمانوں کو یہ پتا لگے کہ تمہارے انسان اپنے کی کیا اتنی رعایتیں مسلمانوں نے دے کہ مسلمانوں کے سر پہ چڑھ اور آج دنیا کہ مسلمان تخلیف دار ہو گیا آج آن دنیا کہتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہو گیا کیا وہاں کو نہیں دیکھے کہ دہشت گرد کیا ہوا وہ افغانستان کو نہیں دیکھتے کیا ہو مگر مسئلہ ابھی تعلیم کے عام یہ کہ مسلمان اتنا کمزور ہو کر کہ بڑے بڑے حکمران یہ سب کے رنان بن کر رہ گئے اگر ان کو امروں سے عمرے پالوں کا یہ یاد رہتا تو ان کی حمیت ابھی تک زندہ ہے اور وہ یہ ہے بارہ ہم نے پسندیا کہ دنیا بھر کو جب ادرو کی عمر فون فتح کر لیں بڑے के پیسہ پیدوں کرنے لونگ دیا تو لوگوں نے آم کر پوچھنا باسی دو سچی کہ آپ کے پاس کیا پر بس ساری دنیا کو ڈر ساری دنیا سے جھگڑا موجود لیا بہت سی خوب قوت ہے کیا شاندار جنہ فارو کے آدم نے کہا اور مسلو مسلمانوں کی طاقت کا راز یہ جی ہے کہ تمہاری بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور تمہاری ندی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا اس کو موت سے محبت ہو جا وہ مقامی ہوتا جس سے موجود محبت ہو جائے وہ مسفر نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ فرنا اور حدیث شریف کے دولت آدمی کو بزدل بنا دیتی جب مسلمان دولت آئی یہ بزدل بن گئے ان کو جناب اپنے بال بچوں کی مال و دولت بگلوں کی دنیا بخار دنیا کے فکر ہو گئی اور اسلام کو انداز کے حوالے کر دیا اندرا کہ اسلام کا تمام سرکار کا اشارہ جب تک جہاں کرتے رہ ہوگی سلام کو سر بلندی ہو سر بلندی جہاں کے ذریعے گردی رکھ دیا گیا خدا غریب کے بغیر لوگوں کو یہ سمجھانے میں جہاں کسی کہتے دہشت گردی کس کو کہتے اب آگے جہاز فضرت ابو ہو ابو ہوئے خبر پندی تو کے بہت بڑی فقیہ حضرت ابو خلیٰ سے کرتے کہ نبید علیہ السلام نے اشان پر کہ جب دور سے جب جہاز کے لیے آدمی زمین پر نکلتا اس سے جو دھوپ نکلتا اس کے الگ میں جاتے ہیں تو ہم سوار کا بتا دا جہاد کا کھواں اور جہاز کے راستے کی درخت جو گرد اڑ کر کے اس کے آنا میں جا رہا ہے جس کے اراد میں وہ گرد چلی جا وہ کبھی جہنم میں نہیں جا رہا ہے عبد ایک بہت الشہور خوابی یہ سلیہ جنگ کو کہتے ہیں کہ جس جنگ میں نبی کریم علیہ السلام شامل تھا اور جس جنگ میں حضور علیہ السلام شامل اور حضور کی کمان میں جو جنگ لڑی جائے اس کو ہماری یہاں علما کی اس پہ میں اس کو کہتے ہیں حساب اور حضور علیہ السلام دنیا میں موجود اور حضور کو جنگ میں شریک نہیں ہوئے جن کے لیے بھیجا اس کو کہتے ہیں جس کے جب سرا ایک سریا ایسی جن جسے حضور آپ نے روانہ کر دیا اس فاخلے کو کر دیا جمعے وہ سارا فاصلہ روانہ ہو جائے اس فاصلے میں ایک حضرت عبد اللہ حضرت عبداللہ نے روانہ نے سوچا چلو یہ سب لوگ کو چلے گئے میں ایسا پڑھوں گا کہ جمعے کی نماز پڑھوں گا اور جمعے کی نماز بجران پڑھنے کے بعد کھوے کو ارد لگا اور تیر در پانی کے ساتھ میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں گا جسے حضور علیہ السلام نے روانہ کیا ادور کے ذہن میں تو تھا کہ کون کون آدمی کو میں نے اس لشکر میں بھیجا جو خطوحات کے لیے فلاح موقع پر جائے گا اچانک جمعے کی نماز کے بعد حضرت عبد الرحیم نے دیکھا کہ جہاز میں نہیں گئے سریا میں نہیں گئے جو لشکر میں نے بھیجا تو اس میں نہیں گئے انہوں نے کہا یا اللہ یار بات بڑی ان کی بھی معمول تھی کہ میں نے سوچا کہ جمعے کا دن تو جمعے کے دن میں جمعے کی نماز آپ کے ساتھ بڑھ کر اور آپ کی زیارت کر کے پھر اس کے بعد چلا جاؤں گا جہاز اور ماں عبد اللہ نے بابا خدا کی ساری دنیا کی دولت بھی اگر تم قربان کر دو تو جو لوگ صبح جہاں میں روانہ ہوئے ہیں اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ساری دنیا اور مکان دنیا بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو قاصلہ میں نے صبح روانہ کیا افسوس کہ بھیا تم اس میں نہیں گئے جہاں ملوں گا یہ خیال ان کا دور نے الگ بتایا اور فرمان کے جب لوگ الگ ہو گئے تو تمہیں بھی سر جا کر اور اس میں جانے والوں کا اتنا سوان شہید موہن اس میں شرکت کرنے والوں کا بھی کہ اگر تم دنیا اور ماں تہانی اللہ کے راستے میں قربان کر دو تو تم اس درجے پر نہیں ہو سکتے اسے جہاز کی حضرت صدی اکبر فتی ایک قاطلے کو روانہ کر رہے اللہ کے راستے جہاز حضرت صدیق اکبر اس قافلے کے ساتھ مضافات ندیم مانو کی مضافر مدینہ بہت قریب تھا اب تو جانا کر گئی ابھی المومنی حضور کے بڑے جہیز صحابی کو نہیں جانتا تمام جماعت صحابل ایک مبیث ایک ممتاز, ممتاز They did. کے راستے جو گرد قدموں میں کرا اسی ابھی گرا بھی یہ فضیلت تو جو جہاں شہر بدموش کر لی اس کی فضیلت کا قوم اندازہ محترم حضرات یہ وجہ ہے کہ شوق شہر اور جہان میں لوگ گھر میں تو پکڑ نہیں بیٹھے کبھی ہماری باری آ جائے ہم کہتے ہمارے ابا بیمار ہے امی بیمار ہے کمر میں تکلیف اور دستور کیا تھا میں ابھی کچھ دن پہلے بیان کر چکا خط میں نبوت کے موقع پر جہاں میں تشریف حضل کو مدینہ میں شریف سے متعلق مسائل یہاں تم حل کرو اور خرو کے ہم جہاں پر جائیں حضرت علی کہ بہت اچھا ہوا جان جانچ وہاں جاتے شہید ہو جاتے جان دیتے وہ کہتے آپ مجھے گھر پہ چھوڑ کے جائیں اس کی وجہ کیا بتانا چاہتے تو میں تو میدان کے بھر جاؤں گا میں جا کر کے مشریف ان کو تحسنحس کر دوں گا یہ بھی وہ میری بات آپ تم آروم نہیں میری ضلع سلوار میں کیا خوبی اور کیا لگا आप मुझे न छोड़े जाते हैं यानी शौक शहादत में इतने मगन होते कि घर में रहना पसंद नहीं करते मगर हजूर का इच्छा कि तुम यहाँ रहो और समाया अजी क्या तुम इस बात पर आजी नहीं हो कि मेरे दरबार में तुम्हारा वही मकान موسم علیہ السلام کے دربار میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مکھان فرق یہ ہے کہ حضرت ہارون نبی تھے میرے پاس کوئی نبی نہیں گانے میرے پاس کوئی نبی نہیں کیا تم اس پر بات نہیں کہ میرے دربار تمہارا مقام ہوئی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو سنا ایک بار دوسری بار بات میں حضرت عثمان ہوتا بگر میں جانے کے شوقین چلے گا میں بھی جاؤں علیہ السلام کی سارے بازار حضرت روپیہ جو حضرت نکاح ان کی طبیعت بڑا جی اور میں عثمان ہوں تم اپنی بیوی کی تیار داری کرو اور ہم لوگ چاہتے ہیں مدر جب تو من کو بدر کے سماج سے محروم رہ گیا کہ میری جان بچی بہت اچھا تو بدر کے سماج سے محروم رہ گیا اگر میں شریف ہوں اور اگر کام آ تو شہری ہو بچ کر آیا تو का ہو ہوگا होगा بغل والوں کو ملے گا یہ تو حضور کا مناسب یہ حضور کہتے ہیں جاندار کے कारखाने में ہمارے اور آپ کے ایسے مالی کو مختار جسے چاہے جوتے وہ تو بسا اوقات مانگنے والے کو جنت بھی دے دیتے وہ ایسے مانی کو مختار کہاں اس مان اگر شراب کے لیے شرکت نہ کرنے پر اگر وہ سواب کے لیے تم اپنی بیوی بی کی مار باری کرو گھر بیٹھے رہو اور گھر بیٹھے ہوئے بی مدر کا سواب ہم تمہیں عطا فرمائے وہ گھر بیٹھے رہے اور مدر کا سواب نے اتا فرما دیا کئی بجے کے بدل کے بعد کے بعد تیار بدری صحابہ میں حضرت عثمان گدی ادبوں کا سماج ہوتا اور اسی طریقے سے نہ صرف بدری صحابہ میں بلکہ جو مان غنیمت ہاتھ آیا تو بدری صحابہ میں جب تقسیم ہوا تو اتنا ہی مار ادال اسمانتی کو بھی دیا گیا سے بات جس وقت مدین نے یہ خبر آئی مائر کا حضور علیہ السلام کر لیا کفار مشری کی بڑی زبردست شکست کھا کر یہ جب پیغام لے کر کے قاصر مدین منورہ آیا وہ خبروں سے روپئے پال ہو چکا تھا اور انہیں خبروں میں اتارا جا رہا اتارا جایا اس وقت خبر پہنچی اللہ حضور اسلام نے بدر کا مار کر لیا بتا جو نہیں بیٹھتے کر اب جب ہے وہ نکل جاتے جہاد کے لیے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہاد کی اہمیت آپ کے ذہن میں بچ جائے تاکہ یہ آپ کے ذہن سے مہنا ہو جائے آج کل یہ سازش کہ جہاز کی آیتے یہ پور سے نکال دی جائے کتابوں سے نکال دی جائے کتابوں سے نکال دی جائے اور یہ سب پڑ جائے یہ وہ بات ہے جو اٹھارہ سو چھپن میں جب انگریزوں کے ستاون سو ستاون جب انگریزوں کے خلاف جہاں کیا مسلمانوں انگریزوں کے تمام حکومت نے ہندوستان کا جب مطالعہ کیا اب اس میں بھی ختم نموں سے بیان کر چکے سب سے بڑی بات انہوں نے یہی کہی کہ مسلمانوں کو رام کرنے کے لیے مسلمانوں کو قابو کرنے کے جذبے جہاد ان کے دل سے نکال دیا جائے اور ان کو پاور کرا دیا جائے تب جہاں نہیں ہوگا جہاد منسوخ ہو گیا تو یہ کام انہوں نے مرزا میں دیا لیے کہ جب اس نے اپنے لیے اعلان نبوت کیا تو پہلا اعلان یہ کیا کہ میں نے کو منسوخ کر دیا یہ کام اس سے جہاز نب جو ہے وہ ایک دم بم زیادہ کام کرنے والا جس لوگ ابھی جانے گرامی کرتے وہ جان نہیں چا بلکہ وہ جہاد کرنے کے لیے میدان میں آتے ان کا شوق شہادت کا کام یہ ہے کہ جنگ بدر میں سب سے درست ہوئے ایک صحابی اس کے ساتھ کہیے اس نے اس کے یہ بھی انہوں نے شرط حاصل کرنے کے لیے کہا سفید درست کرنے میں حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی سفوں کو درست کر رہے آگے پیچھے آگے پیچھے ایک صحابی جو بہت زیادہ پیچھے تھے ان کو چھڑی سے کہا کہ آگے ہو جا انہوں نے فوراً کیا کہا بڑا عجیبوں کام تھی کیا حضور آپ کی چھڑی سے مجھے اذیت پہنچی بس آپ یہ سمجھ نہیں آئے گا ایک صحابی جو حضور پر شاید حضور پر جان دے کہاں چڑی سے بڑی اصل ہوئی ہے میں بدلا لوں گا فرمان کر نہیں جب آپ نے چڑی ماری تو میری خوش جو تھی مخصوص تھی یعنی کپڑا نہیں تھا خوش میری ننگی تو کپڑا جو تھا نہیں حضور نے اپنا دام ہٹا دیا اور فرمان لو اپنا بدلا وہ فور آگے آن بڑھے اور حضور کے پشپ کو چون لیا اور اس کے بعد کہا حضور یہ کیا ممکن کہ میں ایسی گستاخی کر میں نے دیکھا کہ موت سامنے جہاز کا موقع تو کم سے کم میرا منہ آپ کے بدن پہ تو لگتا ان کے انتحان سے پہلے یہ ان کا شوق شہادت غرض یہ قسمتیں بند گئی اور ان آلم کیا ہے تین سو تیرہ مجاہدین طوفان کی تعداد کیا ہے نو سو سال نو سو یہاں اتنے کے ساتھ جاسوسی کرنے کے لیے جب نکلے تو دو کافروں کو پکڑ لیا وہ بھی جاسوسی کرنے ان کو پکڑ کر خوب مارا تو بتاؤ تمہاری تعداد کیا انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا کہ جاسوسی کرنے والے لوگ بڑے مضبوط ہوتے مار پیٹائی تو اب نہیں بتائیں انہوں نے پا انہوں نے اکثر یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا ان ایک وقت میں تقریباً نو اوپر کرتے یا دس اونٹ سے بات کرتے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جب تم نو اونٹ ایک دن میں کھاتے ہو تو تمہاری تعداد نو سو ہے یا ساڑھے نو سو ہے یا ایک ہزار وہ یا ان کی ہزار لگ بھگ ایک ہزار کے قریب اور مسلمان بالکل بے بلک سور وامانی کے آدم لیکن جذبے کا عالم یہ تھا کہ سفیں درست کرنے کے بعد یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ کیا حضور دور جنگ کرنج ہے یا جنم مسنگ ہو گئی وہ دور پر اچانک یہ جنم مسنگ ہو کو میدان سے اب جان نہیں تھا کہ جنم سنگت ہو گئی بدھو اجی سدام میں کیا ابھی میر کے ٹائم لگائے اور ان سے امتحان لینا جانتے تو سب سے پڑھنا چاہیے بتاؤ اگر کوئی مار کا ہو تو تمہارا کردار کیا ہوگا آگو گے تو نہیں ایک سن سے آواز آئی یار سول سول علی سنسا علیہ السلام کے قوم نہیں ہے کہ وہ جب میدان میں لے کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اب سنو اب جہاں کب آ گیا تو قوم کرنے گی موسام تم اور تمہارا خدا یہ دونوں جہاں کرے اور ہم دور سے کرے ہو کر دیکھے سارے سلام کی قوم نہیں آپ حکم کر کے دیکھیے کہ آپ کے پائیں آپ کے پانچ آپ کی آگے آپ کے پیچھے کس طریقے سے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے یہ حکم کرنے کے بعد آپ ہمارے کردار دیکھیے سلام کے قوم کے میدان میں آن کر کے کمور کمانا کرنا جڑو جم کرو ہم یہاں سے دور سے تماش لے اور مت گے تو نہیں حفیظ کس کو انہوں نے کیا کہا کہ ماں یہ ہے کا نبی کا حکم ہو تو جہاں فرو کر کے دیکھیے جس میں آباد اریبان نے بڑی شادی کے ساتھ اس مارکے میں وہ جانے قربانی کی وہ جانے قربانی کی ابھی دان کے ایک شخص نے کتنے کو مارا ہوگا اندازی جی کہ جنگ کا میدان سرد پڑنے کے بعد مسلمان شہیدوں کی تعداد چودہ صرف مسلمان شہدا کی تعداد چودہ اور کافر تقریبا ستر سے زائد مارے گئے میدان جگہ کوئی جڑنے ایسا ہوتا جو آپ کو نتیجہ نکلنے سے پہلے یہ کر دیں رات نے مایا کیا میدان اللہ اکبر فرمایا کے فرما کہ جی یہاں گرے یہ کافر یہاں گرے ایک کافر یہاں گرے تقریباً ستر کافروں کے ملنے اور ان کے کڑکنے پڑکنے کی جگہ بیان کبھی یہاں ملے گا یہاں ملے صحابہ رہتے ہیں کہ جنگ کے, جن کے پا ہم نے جب جائے لیا تو سر خدا کی کوشش اور نشانہ بھی پتا نہیں رہے ایک نشا کا خطا نہیں کیا کہ جس کے مطابق کرنا وہی کاری گرا میں ملا بھی لگائیے حضرت عبدالرحمان ہی بنے اور ان کا شکرا ملتا یہ وہ پانچویں صحابی کہ حضرت عثمان علی اللہ الحمن اگر منع کر دے میں ہر کس خلیفہ نہیں بنوں گا تو تیسرے خلیفہ حضرت عبدالرحمان ہی بنے اوف ہو تیسرے طلیفہ ہو لیکن حضرت عثمان غنی کو راضی کر لیے وہ موسم خلافت پر متمقی ہوئے اور انہوں نے ذرا مندی تعریف کر لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیٹھ کر اس لیے حضرت عبد الرحمان کے وہ گویا بچ گئے اس بار سے یا اس عہدے سے ورنہ وہ تیسرے طریقہ ہو وہ فرماتے ہیں کہ جہاز میں جذبے کا معلوم یہ تھا کہ بالکل تلواروں کی جانکاروں کی آواز آئے दो बच्चे मेरी टांगों में आ गए छोटे छोटे बच्चे जिनका वाय एक का नाम था माँ एक का नाम था मुआव्बा ये मेरी टांगों में आ रहा है पहले के चचा अबूझेल का अरे मैंने कहा तुम अबूझेल का क्या करो वो तो बहुत बड़ा झड़ा वो तो मैदान का बड़ा खनी है उसका क्या करोगे उन्होंने कहा चचा हमने फसम खाई की किसी खबीज को मांगी کو مارے دی. ایک بات سمجھنے کی سم کے لوگ مگر ذرا سمجھنے کی کوشش کی اور دل میں اس کو راشی کرے ہمارے گے وہ حضور کے مد مقابل کم تلوار لے کر آیا اتنا مرد اہم ہو گیا تلوار لے کر کے نکلا جائے ایک جن اس کو اگر مارنے کے آئیں گے کئی مسلمان کی حفاظت ہو جائے انہوں نے چمنا کیا کہا ہم اس سمبوت کو اس لیے مانیں گے کہ ہم نے یہ سونا ہے کہ وہ ہمارے آس پاس کو گالیاں مرجوز ہے کہ سوال ہم نے کہ وہ حضور علیہ سلام سلام کو گالیاں دیتا اب اقدر کہتا ہے ابھی کہ جناب جو دو بچے تھے انہوں نے جب پوچھا کہ وہ کہاں ہے ابو جو ہے انہوں نے کہا تم کیا کرو گے اس کے ساتھ وہ کہا میں جائیں گے ماریں گے اس ناری کو کہ سنا ہے گالیاں دیکھا ہے وہ محبوب تاریخ کو عبد الرحمان جگہ اور میں نے بچوں کو سمجھایا کہ بچوں وہ بڑا دلند آدمی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس کو ہلکا باندھے حفاظت بھی کر رہے تو کام ان کی تو حفاظت کر رہا فوج کا ایک دسخو حضرت بچوں نے جب یہ دستخہ دبتے کام ذرا بتائی کہ وہاں عبد الرحمان اتنے اور نے جنگ کی چھنکا بتایا کر کے وہ ہے ابو جی سامنے تمہ نظر آ رہا وہ ابو جس یہ دونوں بچے پہنچے اور پہنچنے کے بعد طاقت تو مجھے لیں. بھی اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتے مگر جہاد میں ایمان بڑی عجیب ہو ولی ہوتی بندہ سبر سبر مہین کو آپ کروا دیتا ابن کسان کی روایت یہ تاریخ ابن اچانک اتنے اشان یہ دونوں ہے اور جانے کے بعد ابو جہل کے ٹانگ پر ایسی تلوار ماری یہ تلوار مارنے کا روایت کی ٹانگ پڑ گئی ہی تو کام کرتا مگر اتنے کسان کی روایت یہ ہے کہ جب ساند سانے نے تلوار ماری تو اس کی ٹانگ اپنے بدن سے چل کر ایسے جیسے کہ پتھر کے نیچے سے گٹھلی اٹھے جاتی اگر آپ کسی گٹھلی پر پتھر مارے نشان خطا ہو جائے نشانہ صحیح ہو تو گٹنی کجل جائے لیکن پتھر کی نیزے گھٹلی جب گجل کر کے جائے تو کس طریقے سے جاتی اسلام کی روایت یہ کہ ٹانگ پر ایسی تلوار ماری کہ اس کی ٹانگ اس کے بدل سے کلکت ایسے جیسے پتھر کی نیزے سے گٹری کو جب کر کے جاتی یہ قوت ایمانی اور اس میں یہ ساحلزاد شہید ہو گئے اور یہ مرد موہن کبھی کبھی اپنا جسم جو جگ میں پار بن جا اپنے پتن کا حصہ جو جگ میں کسی قسم کا بوجھ مرد موہن کی شان کیا ہے بمرائی ہاتھ پر, ہاں پر تلوار لگی یہ ہاتھ ہوئے ہاتھ میں ایک گوشت کا تسمن جو ہاتھ کو بانتے رکھے ہوئے اب تلوار چلانے بڑی ان کو دشواری ہو رہی یہ انہوں نے کیا کیا اللہ پکوان یہ دیکھا کہ یہ میرے پتن کا ہاتھ یہ میرا ہاتھ میرے وطن کا حصہ یہ جہاد میں مانے یہ جہاد میں مجھے مشکل پیدا کر رہا ہے اس کو کس طریقے سامان وہ پیک بیٹھنے کے بعد ہاتھ کو لے کر نیچے رکھا رکھنے کے بعد اس پر پیر رکھا وہ اتنی اوپر سے اٹھے کہ ہاتھ ان کے با... پیر ہاتھ ان کے بدن سے چلا ہو گئے اور ہاتھ ایک وہ ایک ہاتھ سے تنوع لے کر جنگ میں چلے گئے جنہیں وہ جس جذبے جس سے اسلام زندہ ہوتا یہ وہ مانتا جس سے اسلام کی آگاہی ہوتی یہ وہ مسائل کہ جس سے اسلام پنپتا اور گفار مشرقین کو وہ شکست وہ شکست ہوئی کہ مکان ایران ہو گیا کہ مسلمان جیت گئے کا کے ایسا بنا چھاڑا قیامت نہیں جائے لہٰذا ابو صفیہ اور سرداروں کی رام کر کے خبردار کوئی روئی نہیں کوئی رو نہیں کیوں کہ مسلمان ابھی بھی کچھ مکہ میں تھے کہ تم رو گے تو مسلمان مزاق کریں گے دی. تو کیسے کٹائے گی بہت اجکتے تھے بڑے کھجکتے تھے پتا اسلام کی قوت کا مسلمانوں قوت کا تو یہ تمہارا مزاق اڑان کے خبردار کسی گھر میں سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے جن مرتا کیا نہ کرتا۔ رونے کو تبدیل چاہے مگر رو رونے کا ریواج زمانے بہت زیادہ اپنے مری ہو کوئی آگے روئے گا نہیں تماشا ایک یہ ہوا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی جب ایک گھر سے رونے کی آواز آئی لوگ دوڑے اپنے لوگوں کو بھیجا پوچھو کیا رونے کا ہو گیا ہے क्या रोने ऐसी कर्फ्यू उठा लिया गया तो हम भी अपने मरीज हुओं को मगर वो जो घर में गया उससे पूछा तुम लोग के लिए बोले क्या रोने का आर्डर हो गया अपने मरीज हुओं आरोप बदल मारे मसले अरे कहेंगे नहीं हमारा एक टीम थी ऊँच था जो اللہ کو اپنے اونٹ کے مرنے پہ رو وہ باہر آ کر کٹ دے بھائی رونے کا آ کر نہیں ہوا ان کا تو وہ فلم کی مرنے پہ رو رہے رونے کا وقت نہیں آیا اس لیے بند لگائے تقریل کا کیا حال ہوا جو بچے وہ بھاگے اور اللہ اقبر پر آدمی اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا یہ بات گیا اللہ مکبر کی اکبر کہتے کہ مریض نے رات میں بزور میدان کا جائزہ لیا اور رات میں دیکھا کہ بڑی اللہ کی عبادت اور عبادت کے دوران ایک بڑا قبیل سجدہ فرمائے اس کی اہمیت دیکھ ایک قبیل سجدہ کی یہاں تک کہ آپ کے چادک آپ کے دوشی اب دس سے نیچے اتر گئی میں نے کہا یا رسول اللہ گریا وہ تاریخ کر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں گے. اللہ تبارک و بطانا اپنا وعدہ پورا فرمائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا جس میں مسلمان کامیابی عطا فرمائے آپ اپنے سر کو اٹھائی ہو دور کیا کہہ رہے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ اکبر گاہ بڑھ یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر اوپر تین سو تیرہ مجاہدین ہیں جو تیرے جھنڈے کو بلند کرنے آئے اگر آج یہ شکست خارج. اگر آرام کی شکست ہو گئی تو مودا پیاں تیرا نام دینے والا کوئی نہیں ہو صدی اکبر کہتے اٹھائے یہ ادور اپنا سر اٹھائے ایک بحث یہ چل نکلی کہ صدیق اکبر یقین کی منزل میں ادور الحصاف السلام پر سبت رکھتے کہ حضور تو دعا کر رہے اور ان کو ایسا یقین کہ اللہ کی مدد آئی یا اس پر لے جو جو اس کے اختلافات اس کے کافی اور بافی اور صافی جوابات شعر عبدالحت محدودی رحمت اللہ تعالی مدارت کا مطالعہ دیجئے یہاں اس کی گنجائش نہیں اہمیت کا پتہ جنگ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہار جاتی تو اللہ اکبر پھر قیامت تک مولا پیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اسی چیز سے اکمیر کا اندازہ لگائیے اللہ دیر سرو سالانی ربی کریم نے مسلمانوں کو وہ شوق اور وہ خوب تقاف فرمائی کہ رہتی دنیا ابھی رانے گرامین کا نام گا میں ایک منٹ کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے اگر یہ مارکا کراچی میں ہوتا اگر یہ مارکا کل اور ہوتا شروع کا بھی ہوتا کہ ایسے شاندار مقبرے بنتے جیسے ملتان میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بزرگوں کے مقابلے بنے لوگ آن کر کے پڑ کے یادہ ان کا شکریہ ادا کرتے بلندی ملی آن دنیا میں قبرستان ہوتا کس طریقے سے صبح بند ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا جب سے سو کی حکومت آئی ان کی قبروں کو بحال کر دیا جبھی دوست کر بھی آج جان تو دیوار کے سر مانتے کو تب یہ چاہیے کہ جن کی بچے کو بتا اور شوکت بھی ان کی خبروں کا जहान حال کیا ارے تم بخت کس منہ سے جاؤ گے شرم تم کو پکڑ نہیں آتی جن بدی کو اسمار کر دیا اور بدری صحابہ کے متحروں کو اسمار کر دیا کہاں دی آپ جائیں اور سپاہیوں کو پتا لگ جائے کہ آپ بدر کے صحابہ کے لیے بادیاں پھیلنے کے لیے آئے ہیں تو بڑی سربنی سو گئی اور گاڑی سے باہر کر کے آپ کو لوٹا دیا ہو جب نہیں کہ ڈرائیور کا سہول جائے جائے اپنے شوبا کے ساتھ آن کر رہے ہیں اور سب سے افسوسناک بات اس کا دونوں ٹکنے کی سننا رکھا اس کا نام شریت رکھا اس کا نام تم نے توہید رکھا ارے جنو کا نام حیرت رکھ دیا اور جو اسلام کیا ان کے ساتھ کیا جاتا رب کریم تمہیں اقل سنی پتا فرمان دان کہ تم بدری صحابہ کے مقام کی تمہیں مارفت ہو جائے اور جو جانے قربانی انہوں نے دی ان کی تمہیں مارفت ہو جائے رب کریم ہم سب شروع کر بالکل بدری سہارا جو شو ربی کری ان کے سب پہ ہمیں وہ دلی ہمیں جو جڑ ہمیں وہیں جو شوق پتا فرمائے کافیوں کی آخوں میں آخے ڈال और हमारे کرنے کی طاقت اور ہمارے حکمرانوں کو تو پی پتہ کرنا باتیں بہت ہیں مگر करता हूं کرتا ہوں بمانے